اور آدمیوں کو کسی چیز نے اس سے روکا کہ اعمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنی رب سے معافی مانگتے مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے